أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المغلين عزدا ويوم يقول نادو الشركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورع المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا صدق اللہ علیہ ماں اشحد تو ہم خلق سماوات و اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جنوں کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت نہیں بلایا تھا ولا خلق انف اور نہیں ان کی تخلیق کے وقت ان سے کچھ پوچھا تھا ماقن تو آزودہ اور میں گمراہ کرنے والوں کو کیسے اپنا مددگار بناتا ہوں وہ یوم یقول نادوا شرکائی الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم اور جس دن پکاریں گے کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے ان شرکا کو جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں فدعوهم یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ پکاریں گے ان کو فلم يستجيبوا لهم اور ان کو کوئی جواب وہ باطلہ نہیں دیں گے وَجعلنا موبقا اور ہم ان کے درمیان یعنی عابد اور باطلا کے درمیان مئو ایک ہلاکت کو حائل کر دیں گے اور دیکھیں گے مجرمین آپ کو تو وہ خیال کریں گے کہ اس آگ میں ہمیں ہی ڈالا جائے گا ولم یدو انہا مصرفہ اور اس آگ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ مختلف شیاطین ہیں مختلف ناموں سے حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے اور مختلف ان کے کام ہیں آخر میں بات ہو رہی تھی شیطان جس کا نام ہے خن جو انسان کو نماز کے اندر خیالات وسوسے بس غیر نماز کی باتوں کی طرف دھیان لے جاتا ہے یہ خنزب نامی شیطان ہے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں خیالات اس شخص کو آتے ہیں جو نماز کے ظاہری آداب کا خیال نہیں رکھتا لباس کے لحاظ سے بوجو کے لحاظ سے اپنی نگاہ قیام میں کہاں رکھنی ہے رکوع میں کہاں سجدے میں کہاں کیسے رکوع کرنا ہے کیسے سجدہ کرنا ہے جو نماز کے آداب ہیں واجبات ہیں تلاوت ہے جو بندہ نماز کے سنن آداب کا خیال نہیں رکھتا تو اس کو پھر نماز میں خیالات آتے ہیں جو بندہ اپنے نماز کو ظہری اعتبار سے صحیح کرتا ہے تو وہ باطنی اعتبار سے بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے دیکھو نا دوستو ہم بعد جبکہ کوئی چیز لیتے ہیں وہ ظاہری طور پر ٹھیک ہوتی ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اندر سے بھی ٹھیک ہوگی جیسے فرض کرو سیب بھی لینے گئے تو اوپر سے داغ نہیں ہے وغیرہ تو خیال یہی ہے کہ اندر سے ٹھیک ہوگا اور ٹھیک ہی ہوتا ہے جب اوپر سے کوئی سیب فروٹ خراب ہوتا ہے تو ہم نہیں لیتے ہیں کہ اندر سے بھی خراب ہوگا لوگوں کو جب کہا جائے بھائی نماز سنت کے مطابق بناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عام حالات میں بھی ننگے سر پھرنا آپ کا تاریخ میں نہیں ملتا نماز میں ٹوپی سنت ہے اور اس طرح اور چیزوں کا کیا لوگ کہتے ہیں جی وہ اندر سے صاف ہونا چاہیے اوپر سے جب تم فروٹ خریدنے جاتے ہو اوپر سے گندہ ہو تو نہیں خریدتے ہو تو خود اوپر سے سارا کچھ خلاف سنت بنا ہوئے جب بندہ سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں تھے دل ٹھیک ہونا چاہیے دل صاف ہونا چاہیے ظاہری لحاظ سے دیکھو دوستو اسلام نام ہے ظاہر کا ایمان نام ہے باتم کا ایمان کو کیوں چیز بنانا ظاہر اور باطن دونوں کی یکسانیت ضرور ضروری ہے جس کا دل اچھا ہوگا ظاہر پر دل اس کا اکثر ہوگا ضرور برور اس کا جو بندے اچھے ہوتے ہیں وہ گفتگو سے متانت ہوتی ہے گفتگو ایسے ہی جو بندہ اندر سے نیک ہوتا ہے دل اس کا اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے اس میں اسلامی روشنی ہے کیوں نہیں اثر آتا ہے اس کا دل سے ہی ہونے چاہیے اوپر سے جناب نبی صلی اللہ کا فرمان ہے چمک سے اپنے پہچان دوں گا یہ بات ہوتے ہوتے آتی ہے کہ سخت ناموافق پانی کی وجہ سے بھی یہ لوگ اپنا وضو تسلی سے بناتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا گزارا کر لو نہیں یہ اتنی نیند سے وضو بناتے ہیں اور اس وضو کو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے نہیں ڈرتے آزائے وضو اس طرح کے خوشو وضو سے جو سائی آداب سے وضو بناتا ہے گے نہیں ہوں گے قبلہ درست ہوگا جائے نماز والی جگہ پاک ہے اور دیگر آداب کا وہ خیال رکھتا ہے تو ضرور برور نماز میں خوشی و خزو انابت الاللہ، رجوع الاللہ نصیب ہوگا جب زیر اعتبار کے اس کو احساس ہی نہیں ہے بس سرسری ایسے آئے اور چلو پڑھ لے اور یوں پتہ ہی نہیں چلا پھر خوش و خوشو نصیب نہیں ہوتی اور نماز میں ضرور بھی اسے خیالاتے دیکھو دوستو کوئی کام بھی بغیر محنت کے انسان اس کے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا اور کما حق تو اس کام کو حاصل نہیں کر سکتا کوئی کام بھی ہو دنیا کو کا کو کوئی کام بھی ہو کوئی شخص فرض کرو واس کو بھی جانتا ہے تو ایسے للو پلو کر کے خود ہی سیننا شروع کر دے کبھی بھی ٹھیک نہیں <سلام> اس میں محنت ہوتی ہے شگردی ہوتی ہے بار بار اس ٹریننگ دی جاتی ہے کبھی کاغذ کے اوپر کبھی رف کپڑے کے اوپر کبھی وہ ایسے فالتو کپڑے پر پھر جا کے وہ اصل کام کی اس کو اجازت دی جاتی ہے یہ تو ایک دنیاوی ایک مثال ہے ایسے ہی نماز کی نماز بھی محنت مانتی ہے اور شیخ العدیث مولانا زکریہ رحم اللہ تعالی جن کی فضائل حوال وغیرہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں بعض دفعہ نماز بھی خوشی و حاصل کرنے کے لیے بار بار دو رکعات نفل پڑتا رہا کہ اس مجھے میں مجھے رکعاتیں بھی پڑھنی پڑی بڑی بڑی جب دو رکعت پڑتا تھا کہ اس نماز میں تو میرا خیال آ کوئی اور خیال آ پھر دو رکعاتیں پڑھی پھر جب میں نے بعد میں سوچا تو میری نماز میں کوئی خیال آ تھا دوستو ہماری نماز صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے اور نظام ہمارا صحیح نہیں ہے نماز کو صحیح کرنا آداب کا ظہری کا دیکھو انسان ظاہر کا پابند ہے بعض دل, دل انسان کی تابع نہیں ہے ظاہر جس کے ہم مکلف ہیں اس کو تو پورا کرنا چاہیے نا باقی ہے اللہ کے حوالے کر دیے جائے حیرت یوسف علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا وہ گندے کام کی طرف دعوت دے رہی تھی دروازے بند کر دیے سارے تارے لگا دیے یوسف علیہ السلام سے جو ہوتا تھا وہ کر دیا جب دورے دروازے کی طرف اللہ نے دروازے کے تالے توڑ دیے اور بھی مل گئی جس چیز کے ہم مکلف ہیں کہ ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہو ہماری نماز کے آداب پورے ہوں اور پھر اس کے بعد اللہ سے خوشو خوشو انعابت اللہ بھی مانگا جائے انشاءاللہ چند دنوں میں نصیب ہو جائے گی آج کی سبت یہ بات ہے تو کل کی سبت قاتل نہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جنہوں کو اپنا مشکل کشان سمجھا ہیا ہے مابود ہی اور اور جگہ میں پاکستان میں تو بڑے بڑے بور لگے ہی ہیں آمل فلانا پتنے کتنے سال کا تجربہ اور ایک بنگال کا فلانا ماہر تھی ہوں اس طریقے سے تو, تو یہ گندے لوگ ہیں انہوں نے شیاتی کو, قبضے है. है. دل دل کو دل اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے کافر شیاتی کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے لوگوں کے کام خراب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو لوگ شیاتی کو اپنا مشکل خوشاں سمجھتے ہیں ان کی عبادت یا اس طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں میں نے ان کو پیدا کرتے وقت زمین و آسمان کے پیدا کرتے وقت کیا ان کو اپنا کوئی شریک بنایا تھا والخل کون خوش ہو میں ان کو خود پیدا کرتے وقت ان سے پوچھا تھا کیسے بناؤ تمہیں نازدہ اور نہیں ہی میں ایسا کہ میں ان کو اپنا شریک اور مددگار بنا لوں جو میرے بندوں کو گھبراہ کرتے ہیں شوطار بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں کیسے اس کو اپنے شریک بناؤں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فانی <سطور> جگہ میں دو رکت نفل پڑھنا اچھا ہے مقام ابراہیم پہ دو رکع نفل پڑھنا اچھا ہے حدیث میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بہتر ہے پہلی رکعت میں ہلکا فرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں کل و اللہ اہد پڑھے یعنی فلان جگہ دو رکعت اچھی ہیں فلانا جگہ دو رکعت اچھی ہے اور بہتر ہے پہلی رکعت میں کہ رات کل یا ہلکا فرون ہو الحمد شریف کے بعد اور دوسری میں کل و اللہ وحد کیوں ان دو صورتوں کو کیوں زیادہ مقام گیا دیا گیا کہ اس میں باری تعالی ہے باری و و و اور شرک سے برات ہے جو آلے کتاب انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ ایک جدید طریقے کا شرک کیا کہ یہود نے اللہ کہہ دیا عیسائیوں نے عیسائی بل اللہ کہہ دیا پھر مشرقین مکہ کے سامنے جب کوئی اوپر سے بات کو سمجھی نہ سمجھی آئی تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا اللہ کے ساتھ گویا کہ اولاد کی نسبت کر دی یہ بہت بڑا شرک Ooh. اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت کرنا بہت بڑا اللہ کا کوئی شریک کار نہیں ہے اللہ شریک معبود oh. اور تمام کے نے منظر مجید بہت پر نقل کیا ہے اللہ تعالی یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کو इन اور ان کے معبودوں کو جس نے جو معبود بنایا ہوا اللہ اس کو زبان عطا کرے گا کسی نے گویا کے جنوں کو بنایا کسی نے اور بتوں کو بنایا کسی نے کس کو بنایا ان کو زبان دے گا اور ان کو کہے گا جو عبادت کرنے والے مشرق ہیں ان کو اللہ کہے گا نادی دو یہ اللہ زیر ان کو پکارو نا جن کی تم عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمہارے وہ مشکل ہیں یا میرے شریک ہیں جو ہیں ان کو آج پکارو انہیں تمہیں جان عذاب سے بچا ہے ان, ان, ان کو پکارو خدائی خدا ہم خدا یہ عبادت گزار مشرق ان معبودوں کو مبودہ نے باطلا کو جن کے بت تھے یا درخت تھے یا جو بھی, بھی تھا اس کو وہ پکاریں گے فلم ان کو جواب نہیں دیں گے کیا جواب دے سکتے ہیں وہ اس وقت وہ تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ اللہ کے وعدے سچے ہیں تو میں نے جو وعدے کیے تھا بس میرا وعدہ جھوٹ ہے میں نے تو صرف تم کو کہا تھا کہ یہ کام کرو اور تم نے کر دیا ملامت کرو مجھے نہ کرو بعض جگہ میں جواب ہوگا مالودان ماتلس بعض جگہوں میں جواب نہیں ہوگا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا صرف دنیا میں غلط راستہ دکھانے والے تو بہت پیدا ہو گئے بڑے دانشور بھی ہیں بڑے بڑے پروگرام بھی بنا دیے وہ ہم بھی جیسے لوگ بھی کیا سے کیا منصب بیان کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو مطلب ہے کہ کیا ہونا چاہیے جمع لانا چاہیے فلان ہونا چاہیے تکلیف اس کو کرنی چاہیے جن کو نماز بناتی ان کو تم جمع کے لیے منتخب کرو جن کو سنت رسول پائی ہرون رشید کو لاؤ خلفا کو سلامت کا جمعہ بڑھا کرے بادشاہ سلامت جمع بڑھائے پہلے جماعت تو ٹھیک ہے نا تبدیلی جماعت میں رواجی طور پر رہ جائے صحیح طریقے سے دو چار مہینے لگائے نہ پھر وہ ہو جائے گا بات یہ ہے دوستوں کے یہ غلط راستہ والے تو دنیا میں بہت آئے بعض تو جھنڈا ایسا لے کے آئے تو ان کے پاس تو ڈاکٹر فضران کی صورت میں آئے کوئی گاندھی کی صورت میں آئے کوئی پرویزی کی صورت میں آئے تو کس طریقے سے آئے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے آخرت میں یہ جو گمراہ لیڈر ہیں جنہوں نے غلط راستے میں ان کو دکھائے اللہ ان کے سامنے پیش کرے پیچھے تم پھرتے رہے گمراہ جو، لیڈر جواب نہیں دیں گے ان مبود نے کے درمیان مئودک کو حائل کر دیں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما موبک کی تفسیر کرتے ہیں کہ ایک وادی ہے آگ کی جس میں آگ دریا کی طرح بہ رہی ہوگی اور ادھر یہ ہیں گے آب ادھر وہ ان کے معبود ہیں یہ حائل کر دیے گئے دیکھیں گے جن کے بارے میں جامن فیصلہ جان کا فیصلہ, فیصلہ ہو گیا ان کافی لوگ, وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس جہنم میں ہمیں ڈالا جائے گا اور اس جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ آخرت میں نہیں ہوگا دنیا میں راستہ ہے توبہ کر لیں ایمان لے یا جب وہ نامن گناہ گار ہے تعبہ کرے اچھا مندر بن جائے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے حیرت ابو سعید فکری رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کافروں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا وہ ایک مدت دراز تک ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ ان کو احساس دینے کے لیے کہ تم اس قابل تھے اور اس جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا اللہ سمجھنا سر